تقریباً دو روز پہلے ہمارے ایک عزیز نے ہماری توجہ دلائی ہے ایک معاملے کی طرف کہ آج کل بہت سے یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز اور پتہ نہیں اس طرح کے جو بھی مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان پر ایک نئی بحث شروع کر رکھی ہے گفتگو ان کی یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کے اس مملکت خدا کے معاشی حالات اتنے تنگ ہو گئے ہیں اور اتنے برے ہو گئے ہیں کہ ایسے میں یہاں سے دوسرے ملکوں کی طرف ہجرت کر جانا چاہیے اور زیادہ تکلیف بات یہ ہے کہ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے یہ لوگ انہوں نے دو ویڈیوز ہمارے ساتھ بھی شیئر کی وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ جیسے یہ این شرعی فرائض واجبات میں شامل ہے لازم ہے اور استغفر اللہ استغفر فر اللہ استخ فر اللہ وہ اس کو شرعی ہجرت جس میں مدینہ منورہ کی جو ہجرت ہے اس کو بھی بطور ثبوت پیش کرتے ہیں استغفر تختر تو اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے ہم ایک حدیث لے کر آئیں گے اور اس حدیث میں دو موضوع جو ہیں اصل میں پورے ہو جاتے ہیں ایک یہ ہجرت والا موضوع اور ایک نیت کا اور ارادے کا موضوع تو اسی لیے آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس میں ہم پہلے یہ حدیث پڑھتے ہیں آپ نے ہم نے بچپن سے اپنے اساتذہ سے یہ حدیث سنی ہے لیکن یہ حدیث ہم نے نامکمل سنی ہے مکمل کبھی نہیں سنی انمال بن نیت امال کا دار و مدار نیتوں پر ہے یا اعمال کا انحصار نیت پر ہے اور جہالت کی انتہا یہ ہے کہ اس حدیث کے الفاظ کو استعمال کر کے کئی بار ہمارے دوست احباب نادان دوست احباب غلط کام کو بھی کرنے کے لیے کہہ دیتے جی نیت تو صحیح تھی اچھی نیت کی غرض سے ہم نے غلط کام کیا ہے استغفر. سب سے پہلے تو ذہن میں رکھے کہ یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے یہ حدیث نامکمل ہے یہ حدیث مکمل نہیں ہے جب مکمل حدیث ہے اس کا ترجمہ ہم پیش کر دیتے ہیں حضرت عمر بن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اعمال جو ہیں وہ نیتوں کے مطابق ہیں اور ہر شخص کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے نیت کی لہذا جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہی شمار ہوگی اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے کہ وہ اس کو حاصل کر لے یا کسی عورت کے لیے ہے کہ وہ اس سے نکاح کر لے تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف شمار ہوگی جس کی خاطر اس نے ہجرت کی یہ حدیث شریف جو ہے بخاری شریف میں بھی ہے مسلم شریف میں بھی ہے اور بھی کئی جگہوں پہ آپ کو کہیں پہ مکمل کہیں پہ نامکمل یہ حدیث بہت سی جگہوں پہ آپ کو مل جائے گی اچھا اب اس میں ایک بات آپ کورس کر دیں کہ اس کی جو اس دیکھیں جس طرح قرآن مجید کے اندر مختلف آیات کے حوالے سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس کی شان نزول ہے کہ کوئی خاص واقعہ پیش آیا تو تب جو ہے وہ, وہ آیت نازل ہوئی اسی طریقے سے حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں احادیث مبارکہ کی تو احادیث مبارکہ میں بھی کوئی نہ کو سیاق کو سبق ہوتا ہے کہ یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہی کیوں کہی کیا معاملہ پیش آیا تھا تب آپ نے یہ بات فرمائی اچھا اس میں عرض یہ کر دیں کہ جب اگر ہم بات کریں اس کی تو اس میں یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ جناب اگر عورت سے نکاح کی نیت ہے دنیا کی غرض ہے وہ اس لیے ہے کہ ہوا یہ تھا کہ جب ہجرت ہوئی تو اس میں سے ایک صاحب نے ہجرت کی اس لیے کہ وہ وہاں پہ خاتون سے نکاح کرنا چاہتے تھے اور لطف کی بات یہ بتائیں ام قیس ان کا نام تھا لطف کی یہ بات بتائیں, صاحب رام ردوان اور ان کے جتنے دوست احباب وہ آپس میں تو دوست احباب تھے نا تو جس طرح ہم آپس میں دوست احباب کے ساتھ مذاق کرتے ہیں وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے تھے تو انہوں نے ان صاحب کا نام رکھ دیا تھا مہاجر ام قیس یعنی باقی سب جو ہیں انہوں نے تو جو ہجرت کی ہے وہ اللہ کے لیے کی ہے اللہ کے رسول کے لیے کی ہے لیکن انہوں نے ہجرت کس لیے کی ہے ام کیس کے لیے کی ہے اب یہاں پہ ایک چیز بڑی اہم ہے آپ سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں بھی ایسی آیات ہمیں مل جائیں گی جن سے ہمیں بڑا واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ جس نے اللہ سے دنیا مانگی اللہ اس کو دنیا دے دے گا لیکن پھر اس معاملے میں چاہے کتنا ہی اچھا اور کتنا ہی درست معاملہ کیوں نہ ہو آخرت میں کوئی کسی قسم کا اجر نہیں ہوگا اگر آپ ہجرت کی بات کرتے ہیں تو ہجرت کے اندر بلکہ ہجرت سے پہلے نیت کی بات کرتے ہیں نیت کے اندر چار معاملات ہیں نیت بری ہے عمل بھی برا ہے یہ طرز عمل کفار کا ہے تو ہم مسلمانوں میں اگر نیت بھی بری ہو اور عمل بھی برا ہم کریں تو یہ بات تو طے ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ کافر ہو گئے خدا نخواستہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم جو کام ہوا وہ کفر ضرور تھا دوسرا ہے کہ نیت تو بری ہے لیکن عمل بہت اچھا ہے یہ جو معاملہ ہے ذہن میں رکھیں یہ طرز عمل منافقین کا ہے اور اب آتے ہیں تیسری طرف وہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ نیت اچھی ہے لیکن عمل جو ہے وہ برا ہے تو اچھی نیت برے عمل کے لیے اگر اختیار کی جاتی ہے تو یہ طرز عمل فاسقین کا ہے یہ جو ہمارے یہاں بات کی جاتی ہے نا کہ ہم نے یہ برا کام کیا ہے لیکن ہماری نیت بڑی اچھی تھی تو یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا یہ فاسقین کا عمل ہے ہاں اچھی نیت کے ساتھ کوئی برا کام کرنا کچھ معاملات میں ہمارے فکہ نے تفصیل بیان کی ہے کہ کون کون سے معاملات ہیں جس کے اندر اس قسم کا طرز عمل انسان مجبور ہو کر کرتا ہے تو اس پہ کچھ رخصت کا امکان ہے لیکن اس کو ایک عمومی ایک عام اصول کے طور پہ نہ اپنایا جا سکتا ہے نہ اس کو پیش کیا جا سکتا ہے اس کے بعد بات آتی ہے کہ نیت بھی اچھی ہے اور عمل بھی اچھا ہے تو اگر نیت بھی اچھی ہے اور عمل بھی اچھا ہے تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ مومنین کا طریقہ کار ہے اب اس حوالے سے ہم آگے چلتے ہیں دیکھیں دو باتیں ذہن میں رکھیں ہجرت اللہ کے لیے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی اب آج کے زمانے میں اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کیسے ہوگی دین کی سربلندی کے لیے تبلیغ کے لیے اسلام کی خدمت کے لیے کوئی ایسا علاقہ کوئی ایسا ملک ہے جہاں پہ مسلمان بہت کثرت میں ہے لیکن وہاں پہ ان کی تعلیم و تربیت کا اور ان کے لیے کوئی مناسب انتظام نہیں ہے اس کے لیے تو یہ تو ہم مانتے ہیں کہ یہ اسی طرح کی ہجرت ہے جیسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اپنے صحابہ کو کہی تھی کرنے کے لیے اس کے علاوہ اگر ہجرت اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ آپ کو اعلانیہ آپ کے دین پہ عمل کرنے سے روکا جا رہا ہو اس میں بہت مشکلات پیش ہو آ رہی ہوں اور پھر آپ اس غرض سے ہجرت کرتے ہیں کہ ہم کسی ایسے ملک جا رہے ہیں کہ جہاں پہ کم از کم ہمیں اپنے دین پہ عمل کرنے سے روکا نہیں جائے گا رکاوٹیں نہیں ڈالی جائیں گی تو یہ ہجرت بھی ٹھیک ہے شرن جائز ہے بھائی سے ثواب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکہ یہ ہجرت تو ایسی ہے کہ کرنی چاہیے اچھا لیکن اب دنیا کے لیے ہجرت ہے یہاں میں اتنا کماتا ہوں وہاں میں اتنا کما لوں گا آپ جانا چاہتے ہیں جائیں آپ کو خود منع نہیں کر رہا ہے. اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ معاشی طور پہ بہتر ہو جائیں گے آپ ضرور جائیں آپ کو کون منع کر رہا ہے لیکن اللہ سے ڈرے کم از کم اس کو شرعی رنگ تو نہ دیں ٹھیک ہے ہمارے کئی آئمان نے اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ جی اگر ایسا ہو تو آپ کو یہ کرنا چاہیے لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ کبھی نہیں کہا کہ اس سے آپ کی ہجرت اللہ معاف کرے ہجرت مدینہ کے ساتھ جوڑ دیں گے آپ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ جوڑیں گے صحابہ اکرم ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ہجرت کے ساتھ جوڑیں گے یہ عظیم گناہ ہے عظیم گستاخی ہے لا علمی ہے اس سے بچیں تو عام طور پہ ہجرت کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جی ایک اللہ کے لیے ہجرت ہے ایک دنیا کے لیے ہجرت ہے ایک دار الاسلام کی طرف ہجرت ہے بالکل ٹھیک ہے یہ مکہ مکرمہ سے صحابہ نے جو ہجرت کی تھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہی ہے دنیا کے لیے جو ہجرت ہے یہ وہی ہے مہاجر ام قیس والی ہجرت یا پیسہ کمانے والی ہجرت اس کو آپ دین کے ساتھ نہ جوڑیں اب اس میں اب وہ پھر نکتا آ جاتا ہے دارالکفر کی طرف ہجرت اب دارالکفر کی طرف ہجرت کس لیے ہو رہی ہے اگر تو اس لیے ہو رہی ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسے فنون ہیں آپ کو جانتے ہیں کہ ہم ان کو علم نہیں مانتے ایسے فنون ہیں جو آپ کے ملک میں موجود نہیں ہیں جو آپ وہاں جا کے سیکھ سکتے ہیں اور سیکھ کے کل کو واپس آ سکتے ہیں اور واپس آ کے اپنے ملک میں خدمت کر سکتے ہیں عوام کی تو بالکل ٹھیک ہے یہ دارالکفر کی طرف ہجرت جو ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ بھی بھائی سے ثواب ہوگی یا جیسے ہم نے ارس کیا ہمارے ایک عزیز ہیں وہ کینیڈا میں ایک صوبے کی بات کر رہے تھے کہ جی وہاں پہ تیس ہزار مسلمان ہیں ابھی کو تقریباً چار پانچ چھ مہینے پہلے کی بات ہے اور وہاں پہ ایک بھی اسلامک فیتھ سکول نہیں ہے نہیں معذرت ایک سکول ہے تو کہنے لگے کہ جی ہم سے انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ادھر شفٹ کر جائیں اسلام آباد سے اور وہاں پہ آپ اسلامک فیتھ اسکول کی بنیاد رکھیں کیونکہ تیس ہزار مسلمانوں کے لیے ابھی وہاں پہ صرف ایک اسلامک فیتھ اسکول ہے آپ فرض کریں کہ اگر آپ میں سے کوئی پڑھا لکھا ہے اور اس کو ایسا موقع ملتا ہے اور وہ اس کے لیے حامی بھرتا ہے تو اس پہ بھی ہم اعتراض نہیں کریں گے ہم نہیں جا رہے ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اس پہ ہم اعتراض نہیں کریں گے کیونکہ آپ وہاں کس لیے جا رہے ہیں مسلمان بہنوں بھائیوں بیٹیوں بیٹوں کی خدمت کے لیے تربیت کے لیے جا رہے ہیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہم اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ ان اللہ آپ کو ثواب حاصل ہوگا پھر ایک ہجرت ہوتی ہے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ ہجرت کرتے ہیں لیکن اس نیت سے ہجرت نہیں کرتے کہ میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں آپ اس نیت سے ہجرت کرتے ہیں فی الحال ہجرت کرتے ہیں بعد میں پھر جیسے ہجرت حبشہ کی مثال ہے صحابہ گئے کچھ واپس بھی آئے اب حجرت حرب ہے ہجرت برائے علم ہے اس طرح مختلف اقسام ہجرت کی ہمارے آئما نے ان کو جو ہے ترتیب دیا ہے اب اس میں ہجرت معاش بھی آ جاتی ہے ہجرت معاش میں اگر کوئی خشک کی وجہ سے قحد کی وجہ سے بے روزگاری کی وجہ سے اور ایسے مسائل کی وجہ سے ہجرت کرتا ہے تلاش معاش کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن اس کو دین کے ساتھ نہ جوڑے یہ کوئی دینی خدمت نہیں ہے یہ ذاتی خدمت ہے لیکن اس میں ایک چیز کا اور خیال ضرور کرے جہاں آپ جا رہے ہیں کیا آپ کی اگلی نسل کو وہاں پہ تربیت حاصل ہوگی یا آپ کی اگلی نسل کو وہاں تربیت حاصل نہیں ہوگی کیا آپ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ذمہ داریاں اپنی پوری کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے اب آپ کو ایک ہم بتائیں ہم نے یہ سنی سنی بات نہیں ہے ایک خاتون مسلمان خاتون بیروت سے انہوں نے کینیڈا ہجرت کی انہوں نے ایک آرٹیکل اس پہ لکھا وہ آرٹیکل ہمیں پڑھنے کا اتفاق ہوا وہ کہتی ہیں کہ جی ہم پہلے امیگریشن کی کوشش کرتے تھے تو ہمارے دادا انکار کر دیتے تھے ہمیں کرنے نہیں دیتے تھے اور ہم اکثر کہتے تھے کہ دادا پتہ نہیں کی ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں ہمارے بچے بھی آج کل ایسی باتیں کرتے ہیں نا جناب کہ جی ابا جی میں باہر جانا ہے ابا جی کہ کوئی لوٹ نہیں جان دی وہ کہتے ہیں ہم نہ بس آپ ہمیں ترقی کرتے نہیں دیکھنا چاہتے بہرحال کہتے ہیں کہ دادا جی کا جب انتقال ہو گیا تو ہم نے امیگریشن کروائی اور ہم کینیڈا چلے گئے وہاں پہ وہ خاتون پڑھی لکھی خاتون ہے انہیں کسی تحقیقی ادارے میں ملازمت مل گئی تو کہہ لگی کہ ایک سروے ہم نے کیا اس سروے میں جو نتیجہ سامنے آیا تب مجھے سمجھ میں آیا کہ ہمارے دادا ہمیں منع کیوں کرتے تھے وہ کہہ لے گی کہ ہمارے سروے یہ ہے کہ انیس سو پینتالیس یا چالیس کے بعد سے سروے اس وقت سے انہوں نے شروع کیا ہے جتنے مسلمان ساری دنیا سے کینیڈا شفٹ ہوئے ہیں اس میں سے نبے فیصد خاندانوں کی ایک نسل کے بعد کوئی مسلمان نہیں ہے نبے فیصد خاندانوں میں یا عیسائی ہو گئے اور یا ملحد ہو گئے ہو گئے تو کہہ لیں کہ آج جب اس سروے کا ریزلٹ آیا ہے تو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ ہمارے دادا کیوں منع کرتے تھے کیونکہ ہم لوگ باہر جب جاتے ہیں تو وہاں کے ماحول میں اپنا تشخص برقرار رکھ نہیں پاتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت کر نہیں پاتے ہیں ہمارے بچے کل کو کھڑے ہو کے ہمارے آگے کہتے ہیں کبھی کہ آپ کس اللہ کی بات کرتے ہیں اللہ وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں فلاں قصہ جو آپ سناتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ اور حال یہ ہے ابھی حال ہی میں ایک ہماری بہت قریبی عزیزہ ہیں انہوں نے ہم سے بات کی یہ کوئی دو تین ہفتے ہوئے ہوں گے مہینہ بھی نہیں ہوا ہوگا انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا تو ہم نے اس کا جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہ جو لیکن جب بیچ میں آ جاتا ہے نا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن سے بنیادی فہم دین کا اللہ رسول سے تعلق یہ سب کچھ ٹوٹ چکا ہے کیونکہ جب اللہ رسول کی بعد میں لیکن آ جاتا ہے اور یہ ایک عجیب ہم تو کہتے ہیں یہ جو الحاد ہے جس کو ہم ایتھیزم کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ایک عجیب قسم کا ہے مذہب ہی میں تو کہوں گا کیسے کہنا چاہیے یہ ایک ایسا عجیب مذہب ہے وہ کہے گا کہ جی کوئی اس کائنات کو بنانے والا وجود نہیں ہے کوئی ذات نہیں ہے یہ خود سے بن گئی ہے لیکن ویسے جب بات کریں گے کہیں گے ہائرلیجس اللہ کا بندہ پوچھے کہ بھائی یہ ہائر انٹیلیجنس کون سی ہے کہاں ہے یہ ہائر انٹیلیجنس کو, کو کائنات میں بکھری ہوئی کوئی چیز ہے کیا چیز ہے یہ اس کا جواب ان کے پاس بھی نہیں ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہے آپ جانا چاہتے ہیں بسم اللہ لیکن جانے کے لیے اپنی سرزمین کو برا بھلا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اسے بہت سے لوگ جانتے ہیں الحمدللہ ہمارا ہمارے بیچلر ماسٹر دونوں لندن کے ہیں کمپیوٹر انفارمیشن سسٹمز میں ماسٹرز ہے ہمارا اور اس رب الجلال کی قسم ہے اتنا سا بھی ہمیں افسوس نہیں ہے کہ ہم وہاں سے واپس کیوں آئے اتنا سا بھی اگر کبھی وقتی طور پہ کیونکہ ہمارے سارے دوست احباب کوئی لندن بیٹھا ہے کوئی کینیڈا بیٹھا ہے کوئی امیرکا بیٹھا ہے کوئی کہیں بیٹھا ہے اور وہ کبھی کبھی ہم سے بات کرتے ہیں اگر کبھی کسی وقت کوئی اتنا سا بھی کوئی احساس ہو جائے دل میں کہ اگر ہم ہوتے وہاں تو, تو پھر ہمیں ایک اور خیال آتا ہے اگر ہم ہوتے وہاں تو شاید ہم یہاں نہ ہوتے شاید ہم اللہ رسول کی بات نہ آپ کے ساتھ کر رہے ہوتے شاید ہم وہاں بیٹھے رو رہے ہوتے کہ پتا نہیں میرے بیٹے کا کیا بن گیا میری بیٹی کا کیا بن گیا اتنی بڑی نعمت میرے رب نے مجھے دی ہے اتنا سبھی افسوس نے کی اور کیا ہوا الحمدللہ ہمارے بچے پل بھی گئے پڑھ بھی گئے کون سی کوئی ایسی مصیبت پڑ گئی لیکن چل پھر بھی آپ جانا چاہتے ہیں جائیے کوئی ایسی بات نہیں لیکن یہ جو غلط فہمیاں نہ آئی کوئی تقریباً ڈیڑھ دو سال پہلے ایک ہمارے انیس سو ستاسی اٹھاسی کے ایک ہمارے ساتھی تھے لندن میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے انہوں نے ہم سے رابطہ کیا رابطہ کر کے کہنے لگے کہ ندیم تعارف کرایا میں وہ فلاں فلاں فلاں ہوں آپ کے ساتھ ہوتا تھا پینتیس سال کے بعد سو ستاسی اٹھاسی اور وظیفہ کہ بتا میں نے کہا وظیفہ کس چیز کا چاہیے آپ کو مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے امریکہ میں ہوتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ میں دو نوکریاں بھی کر رہا ہوں تیسری ڈھونڈ رہا ہوں کیونکہ مجھ سے بچوں کو پڑھانے کے لیے فیس دینے کے میرے پاس گنجائش نہیں یہ نہیں کہتے سب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے یہ با, بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر طرح کے حالات ہر ملک میں ہوتے ہیں. ہم جب لندن میں تھے ہم نے وہاں پہ فٹ پاتوں پہ اخبار لپیٹ کے سوتے لوگ دیکھے ہیں سنی سنائی بات نہیں ہے یہاں پہ ہمیں یہ ویڈیو بنانے والے ایسے دکھاتے ہیں جیسے پتا نہیں وہاں جائیں گے تو درختوں پہ م... ڈالر لگے ہوں گے اور ہم اچھل اچھل کے وہاں سے پاؤنڈ اتاریں گے اور گدیاں بنا بنا کے پیچھے گھر کو گے اور دوسری سب سے بڑی غلطی ہمارے چار چار پانچ پانچ سال بعد وہاں سے آتے ہیں پیسے کٹھے کیے ہوتے ہیں انہوں نے اب وہاں سے ہزار ڈالر لے کے یہاں آتے ہیں یہاں بن جاتے ہیں پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے کے آتے ہیں یہاں بن جاتے ہیں لاکھ پاؤنڈ وہ کتنے روپے لاکھوں وہ یہاں آ کے پھر ایسی بے دردی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ سب کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کتنا پیسہ ہے پتہ نہیں بڑا کوئی نوٹ ہے گا اور وہاں جا کے دیکھیں ذرا وہ بےچارے کیسے رہ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اچھے رہ رہے ہیں ہمیں یہ نہیں کہتے کہ سارے بہت بہت اچھے لوگ بھی رہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں لیکن اس طرح کی باتیں اب ایک طرف ایک یوٹیوبر نے کہا کہ جناب جرمنی چلے آج یونیورسٹی میں میرے پاس یونیورسٹی آ کے دیکھیے ہر دوسرا بچہ کہتا ہے جی میں نے, کر میں نے جرمنی جانا ہے ٹھیک <تصفح> ہے جی جاؤ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے ہم تو صرف دو باتیں کہہ رہے ہیں ایک ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو بیچ میں متلا آپ دنیا کی گھر سے جا رہے جاؤ آپ کو کسی نے نہیں روکا دین آپ کو نہیں منع کر رہا لیکن یہ نہ کو کہ آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں وہاں جا کر دوسرا یہ اپنا ارادہ پختہ کر لیں کہ اگر آپ کی ہم نے پہلے بھی ایک نشست میں ایک بات عرض کی تھی آج پھر عرض کرتے ہیں قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے روز قیامت کسی بات تو بچی کے حوالے سے ہے بیٹی کے حوالے سے ہے لیکن یہ بات کو عام اصول سمجھیں آپ کسی لڑکی کو کہا جائے گا کہ اس کا یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے وہ لڑکی کی گی ٹھہر جائے پہلے میرے ابے کو بلائیں اس نے مجھے بتایا ہی کبھی نہیں اس نے میری تربیت نہیں کی اس نے مجھے روکا نہیں جب وہ روک سکتا تھا اس نے مجھے منع نہیں کیا کہا جائے گا اس کے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دو پھر کے گی ٹھہر جاؤ میرا بھائی چار مردوں کو کم از کم وہ اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی باپ بھائی بیٹا اور شوہر ہاں ایک بات ہم مانتے ہیں. کئی بار ہوتا کہ ہم خود بھی ساری عمر کو تاہی میں گزار دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے ہدایت دیتا ہے تب تک اولاد ہاتھ سے نکل گئی ہوتی ہے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے لیکن ایسے معاملے میں ساتھ ساتھ بتاتے ضرور رہنا چاہیے چاہے اولاد کو نہ اچھا لگے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آپ کے قابو میں نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے کابل میں نہیں ہے جتنا سہولت کے ساتھ کر سکتے ہیں، اتنا ضرور کرتے رہے تاکہ اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا کوئی موقع آ تو ہمارے اعمال میں اتنا تو نے بات تو ایسے نہ کرو اور آگے جی تالو کی پتا ٹھیک ہے نا وہ ٹھیک لیکن جو کر سکتے ہیں اتنا ضرور کرے تو کر ابھی پچھلے ہفتے ایک اور ہمارے پاس ویڈیو آ وہ ایک خاتون نے جرمنی میں کی ہے ویڈیو اور اس کو اب کیا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں جرمنی سے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں جو امیگریشن کرا کے جرمنی آ رہے تھے وہ بھی چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں اب یہاں پہ مسئلے پڑ گئے ہیں اب جرمنی کی حکومت اور آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ اور لوگوں کو جو ہے وہاں پہ لایا جا سکے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو سن کے ان لوگوں نے صرف اپنی ویڈیو کی ریٹنگس بڑھانی ہوتی ہے کہ جی اب ڈیڑھ لاکھ ویو ہو گیا ہے دو لاکھ ویو ہو گیا ہے تین لاکھ ویو ہو گیا ہے اس کو ان کو پیسے ملتے ہیں جناب آپ کا کیا مطلب ہے مفت میں یہ بڑی کو خدمت کر رہے ہیں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر رہے جو بھی فیصلہ کرنا بے شک جاننا جائیں سوچ سمجھ کے جائیں پورا ایک نظام ذہن میں رکھ کر جائیں آپ نے جانا ہے کہاں جائیں گے کیا کریں گے اگلی نسل کی تربیت کیسے کریں گے یہ اگلی نسل کہیں ہمیں جہنم میں تو نہیں لے جائے گی یہ بڑا اہم ہے اس کا خیال کریں اور ان لوگوں سے بچیں یہ اپنے پیسوں کے چکر میں آپ کو ہمیں سب کو جھوٹ بتا بتا کے بے وقوفی کرتے ہیں آپ ذہن میں رکھیں کہ صرف ایک معاملہ ایسا ہے جس میں اگر آپ ہجرت نہ کریں تو روز قیامت آپ گناہ گار ہو جائیں گے وہ یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ میں ہیں یا ایسی جگہ پہ ہیں ظلم و ستم اتنا فرائض و واجبات ادا کرنے کے بھی قابل نہیں ہو رہے اور آپ وہ جگہ چھوڑ کے نہ جائیں تو آپ روز قیامت مجرم ٹھہرائے جائیں گے اور یہ بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور اس کے اندر باقاعدہ جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ فرشتے آگے سے کہیں گے وہ یہ کہیں گے کہ جناب ہم تو مجبور تھے کمزور تھے مظلوم تھے آگے سے فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین کو آدھا نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر سکتے لیکن یہ صرف ایک موقع ہے بس کہ جس میں آپ پہ لازم ہے ہجرت کرنا باقی ہجرتیں دو ہی رہ جاتی ہیں باقی جتنی مرضی اقسام بتاتے ہیں اصل میں دو ہی اقسام بنتی ہیں یا اللہ رسول کے لیے یا دنیا کے لیے اب دنیا کے لیے میں ہی یہ معاشی ہے ضرور جہاں ہم تو منع کر ہی نہیں رہے کسی کو بالکل منع نہیں کر رہے لیکن ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں اس کو اللہ رسول سے نہ جوڑے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو اپنی ریٹنگز بنانے کے لیے کہاں کی حدیث کہاں جوڑتے ہیں کہاں کی آیت کہاں جوڑتے ہیں بات کوئی اور ہو رہی ہوتی ہے اس کی کوئی اور ہی تشریح بنا دیتے ہیں ایسی تشریح جو پچھلے ڈیڑھ ہزار سال میں ہمارے کسی امام کو بھی نہیں سمجھ آئی کسی عالم مح... کو بھی سمجھ نہیں آئی کسی محقق کو بھی نہیں سمجھ آئی کسی مفَصر کو بھی سمجھ نہیں آئی کسی محدض کو, کو بھی سمجھ نہیں آئی یہ ایک شاہ ہیں ان کو سمجھ میں آ گئی ہے کمال کی بات اللہ تعالیٰ ہدایت ہے ان کو اور اللہ تعالی ہم پہ بھی رحم فرمائے واقعات ہوئے ہوں گے کہ بیٹے نے اتنا ناک میں دم ابا جی کا کر دیا ابا جی نے کہیں سے پتہ نہیں مانگ تانگ کے زمین بیچ کے پتہ نہیں کیسے پیسے ارینج کیے وہ اس کو پیسے دیے وہ بعد میں پتا چلا جی وہ تو فراڈ نکلا پیسے بھی کھائے گئے بچہ بھی واپس آ گیا بہت سوچ سمجھ گئے جانے سے کوئی روک نہیں رہا صرف نیت درست رکھے اور یہ خام خواہ بہانا نہ بنائیں گے جی ہم تو اللہ رسول کے لیے جا رہے ہیں بھائی آپ پیسہ کمانے جا رہے ہیں سیدھی بات کریں کیوں اللہ رسول کو بیچ میں لے کے آپ نہ کریں اس طرح کی بات اللہ تعالی ہمیں فہمتا فرمائے اس وقت اللہ سید مولانا محمد مولا آلہ